واحد ماہ رمضان المبارک کی تیسری مبارک شب امت مسلمہ کو مبارک ہو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ رمضان المبارک کی تیسری شب کی ببرکتیں ہم لوٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور فیض پانے والے تیز دوڑنے والے راہ خدا میں سبقت کرنے والے وہ تو خوب خوب نیکیاں کما رہے ہوں گے خوب خوب نیکیاں کر رہے ہوں گے آخرت کی خوب تیاری ہو رہی ہوگی دیکھیں یہ عام زندگی میں بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی معاملے پہ مشورہ کرنا ہوتا ہے تو ہم جب بھی جس سے مشورہ لینے کا ڈسکشن کرنے کا ایڈوائس میں اسے شیئر کنسالنگ وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے ہماری تو ہم چند باتوں کا ضرور خیال رکھتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں اس کو ہم سے محبت ہونی چاہیے ہمارا درد من ہونا چاہیے تو اس سے پھر ہم اپنا درد شیئر کرتے ہیں اچھا پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں اس میں اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ بک اس قدر زیادہ ہے تجربہ کتنا زیادہ ہے اور کیا عملی طور پر نتائج اس نے زندگی میں حاصل کیے ہیں جینیس کتنا ہے عقل کتنی ہے فراست رکھتا ہے یا نہیں ہے ذہین ہے معاملہ فہم ہے خصوصاً اس پرٹیکولر میٹر میں جس میں ہم مشورہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ مہربانی کا کاؤنسر ذہانت کا کاؤنسر خیر خواہی کاؤنسر علم ہو اس معاملے میں معلومات کا کاؤنسر یہ بہت میٹر کرتا ہے اور جب یہ ساری صفات جس شخص کے اندر اگر ہو جائیں تو ہم اسے بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں نہ صرف بلکہ اس کی ایڈوائس پہ بہت زیادہ کان دھرتے ہیں اور عمل کرنے کی ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں جو اس معاملے میں یہ مشورہ دے رہے ہیں ایڈوائس دے رہے ہیں اسے کرنی چاہیے یہ تو ہمارا عام زندگی کا معاملہ ہے ایک انسانی مزاج اور نفسیات جو ہماری نیچر ہے یہ میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اب اس نیچر کو یہ بات کتنا سوٹ کرے گی کتنا اٹریکٹ کرے گی جو میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی منہاج العابدین شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں منہاج العابدین امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے یہی کہنا اس کے وزن اس کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے اور پھر اس طور کے عظیم الشان صاحب فراست ہستی ہمارے امیر اہل سنت بھی کتنا ہائی ویلیو کرتے ہیں بن حاج العبدین کو مدنی نامات آپ کے سلیبس میں بھی اسے ڈالا ہوا ہے یہ اقتباس سنیے جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں امام غزالی کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں بندے کی بہتری اور بھلائی کا علم اللہ تعالی کے سوا اور کسے ہو سکتا ہے اور خدا مند تعالی بندے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے تو جہان میں بندے کے لیے تقوا کے علاوہ اگر کوئی اور شے مفید ہوتی امام وزلی علیہ رحمٰ کتنا پیارا ذہن بنا رہے ہیں سنیے ذرا غور سے کہتے ہیں تو جہان میں بندے کے لیے تقوے کے علاوہ اگر کوئی اور شے مفید ہوتی اس میں زیادہ بھلائی ہوتی اس کا زیادہ ثواب ہوتا عبادت میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی شان میں تقوی سے اوپر ہوتی اور دنیا و آخرت میں تقوا سے زیادہ وقعت رکھتی ویلو رکھتی قدر رکھتی تو اللہ تعالی تقوا کے بجائے اپنے بندوں کو اس کی وسیعت اس کا حکم دیتا اور اپنے خواص کو اسی کے حکم کی تاکید کرتا تاکید فرماتا کیونکہ اس کی حکمت مکمل اور اس کی رحمت وسیع ہے تو جب رب تعالی نے تقویٰ تاکید فرمائی اور تمام اولین و آخرین کو اسی کا حکم دیا تو ثابت ہو گیا کہ تقویٰ ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے کوئی اور چیز نہیں اور نہ اس کے سوا کچھ اور مقصود ہے تو یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اتنے زبردست امپیکٹفل بزرگ جن کا تاریخ میں ہسٹری میں بھی اتنا زیادہ اہم ترین اثر ہے غیر مسلم بھی جن کے اثر کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے پڑھانے کا ان, ان کے یہاں بھی سلسلہ رہا ہے اتنا زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں اتنا صاحب فراست شخصیت جو ہے وہ تقوی کو اتنا زیادہ ان... کیسا پیارا مدنی پھول انہوں نے عطا فرمایا ہے اور روزے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ تقوی کا حصول ہے تو رمضان المبارک میں اے کاش ہمیں یہ تقوی کی نعمت کمانے کی سعادت مل جائے الحمد ہمارے مرکزی مجلس شعرا کے نگران علی محمد عمران تاریم السلام ورحمۃ اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں السلام مدینہ السلام اللہ آپ ٹھیک ہیں اللہ بھائی اللہ اللہ اللہ یا کریم آپ خیریت سے آپ مدنی چینل کے ناظرین سے جی ہاں معلومات مرحمن مرحبا میں تقوی کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کا کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے اور روزے کا بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ تقوی کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں تقوی کے حصول کے لیے کوششیں کرنا یہ یوں قدر آسان ہو جاتا ہے کہ شیاطین بند ہوتے ہیں اور نفس امارہ کی تربیت کا سامان اس میں الحمد اس طرح کے مواقع ملتے ہیں کہ وہ ہوتا رہتا ہے اور سست اور کمزور شخص بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے اعمال اور افعال کرتا ہے کہ اس کی نفس سے امبارہ کی تربیت ہونے کا سامان ہوتا رہتا ہے اور جو جتنا گوٹ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا اور جو ایسے شخص ہوتے ہیں کہ جو واقعی پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کی اتنی گولڈن اپورچونٹی آنی ہے تو اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ تقوی کا حصول وہ کرنا ہے اور تقوی کے لیول کو اپنے اپلفٹ کرنا ہے جہاں تقوی کے بھی مدارس ہوتے ہیں تو تقوی کے مدارس میں ہم نے اوپر جانا ہے اور اپنی آپ کو ریفائن کرنا ہے نفس کا تزکیہ کرنا ہے صفائی کرنی ہے تو الحمدللہ اس کے لیے یہ موقع رمضان المبارک کا بہت گولڈن چانس ہوتا ہے یہ تقوے کے مختلف یعنی سمجھ لیجئے کہ انگریڈینٹس ہیں اجزاء ہیں تقوا حاصل کرنے میں ہمیں آنکھ کا بھی تقوا اختیار کرنا پڑتا ہے زبان کا تخوا بھی اختیار کرنا پڑتا ہے ہاتھ پاؤں شکم کا بھی تقوا اختیار کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں اس کے حوالے سے بھی ہم بدنی لیتے رہیں گے ہمارے الحمد للہ نگران کے پاس بھی بہت سارے مدنی پھول ہوں گے پیارے پیارے اور, مطلب اور مطلب ہوں گے ما شاء اللہ ہمارے اسلام میں چادر بہن جی پہلے تو میں مدنی چین کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آج الحمد مدنی مذاکرے میں باب الاسلام کا شہر بدین بدین بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور خانقاہ روڈ گرا ضلع شیخو پورہ پاک واریسی کابینہ بھی یہ شامل ہوں گے ہمارے آج کے سلسلے میں شرط بھائی یہ لائن اپ ہے بدین لائن اپ ہے بدین اچھا ذرا بات کریں ماشاء اللہ یہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو قریبی پہنچ جاتے ہیں اور پھر بقیہ اسلام مساجد سے حافظوں کی صورتیں گاڑیاں بھر کر ترابی وغیرہ کے بعد گاڑی تک ترابی سے فارغ ہونا گاڑی میں بیٹھنا پھر گاڑی چلنا پھر سفر طے کر کے میدان تک پہنچنا ایک وقت لگتا ہے بھی ہوتی ہیں ہوتا حر حر حر رہتا ہے ترابی پر کے ویسے تھوڑا بہت آدمی ہوتا ہے اچھا کون ہے ہمارے وہاں اسلام بھائی مدین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے شاہری کابینہ جی جی بدین ماشاءاللہ اللہ چی تو مشتمل یہ کابینہ ہے جی جی اور مختلف ڈیویژن سے اسلام بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ بھی آنے کی ترکیبیں جی مجھے میں نے ابھی مدنی چین کے ناظرین کو تھوڑا بہت اپڈیٹ کر لیا تو آج الحمدللہ للہ آپ کی باری ہے اور امید ہے کہ یہاں خوب خوب مدنی کافلوں کی بہاریں آئیں گی اور آخر تک اگر ہو سکے تو مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کر لیجئے گا اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی ذہن دیتے رہیے کہ مدنی مذاکرے میں آخر تک شرکت رہے ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ضلع شیخو پورا کی مطلب مدنی مذاکرہ ہے یہ جو مدین کے اسلامی بھائی ہیں ان کے سامنے مدنی چینل ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جی جی اچھا اب آ میں آپ کو شیخو پورا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے شیخو پورا میں اسلامی بھائی ہے پنجاب ہے تو وہاں الحمدللہ اللہ اسلامی بھائی آنا شروع ہو چکے ہیں شیخو پورا کے اسلامی بھائیوں اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد مدنی مذاکرات شروع ہونے والا ہے ماشاء اللہ وہاں بھی تراوی پڑھ کر امید کرتا ہوں میں کہ تراوی پڑھ وغیرہ کر تراوی پڑھ کر اور دیگر سے آنا پنجاب میں تھوڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے باب الاسلام کے بعد پنجاب کا وقت ایسا ہوتا ہے ہماری وہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اچھا یہ تو نئی بھائی لگ رہا نئیم بھائی ہے نا جہاں نئیم بھائی ہے نا نئی مرکز لو لیا نہیں بھائی شیخو پورا پہنچ گیا غلطی تو نہیں رہا نا پہچان میں ہے وہ وارسی کبیلا شیخو پڑا بھی میرے پاس ہے اچھا آپ کے پاس ہے ماشا. مرکز الولیا کے عمل نہیں نگران کابینہ ہے ماشا. تو آپ نگران کابینہ تو ہو گئے اللہ اللہ آگے پیچھے ہو گئے مرکز رولیا کی ہے کبیلا یہ شیخو پورا کی ہے اچھا, تو اچھا میرے پاس ماشا. ماشا کیا لگتا ہے آج آپ کو شیخو پورا میں ماشاءاللہ اللہ شیخو پورا کے آشکان رسول بھرپور اندازے شرکت کر رہے ہیں آپ کے یہاں امید کیا رکھتے ہیں ماشا. آپ جی الحمدللہ للہ حساب بھرپور دعوت دی گئی ہے پورے شہر میں خان کا ڈوگرہ میں الحمدللہ سارا دن بھی تشہیر کی گئی ہے مساجد میں اعلانات بھی ہوئے ہیں اور گاڑی پر رکشہ چلا کر پورے شہر میں بھی اعلانات ہوئے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ للہ بھائی آ رہے ہیں ہزاروں اسلامی بھائیوں کا انتظام یہاں کیا گیا اللہ تعالبارک آپ کو بھی برکات فرمائے ہمارے بدین میں ماشاء جو اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہیں اللہ ان کو بھی اس میں برکت عطا فرمائے فرمائے بھائی پوری رات بھر نیت کیجئے گا جب تک مدنی مذاکرہ ہو مدنی مذاکرہ تقریبا رات ایک سوا بجے تک ایسا مدینے کا ایک ٹکٹ بھی آپ نے عطا میں نے دینا ہے میں غریب آدمی سے مدینے کا ٹکٹ دوں گا اللہ اللہ ایسا نہیں وہ ایک الگ رہے میں آپ نے کسی سے انتظام کیا ہو میں نے نہیں دینا ہوتا تو تیرے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے دیکھئے کون خوش نصیب ہے جس کا نام نکلتا ہے مدینہ کی حاضری کے آشا لیے رونا دھونا تو کریں گے ہاں دیکھتے چلے رات ایک سوا بجے تک امید ہے مدنی مذاکرات جاری رہے گا مدین کے اسلامی بھائی اور ہمارے یہ شیخ پورا, شیخ پورا, شیخ پورا کے اسلامی بھائی آپ دونوں سے مدین مدینتیجا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اول تاخیر مدری مذاکرے میں آپ بھی رہیے آپ کے اسلامی بھائی بھی رہے ہیں ہم تھوڑا دوسری طرف چلتے ہیں آپ اپنے اجتماع کی تیاری جاری رکھیں مدیچرہ کے ناظرین یہ تھا شیخو پورا میں اجتماع کی تیاری کا ایک سرسری سا منظر اور مدین میں ہونے والا یہ اجتماع کا سرسری سا منظر اب چلتے ہیں ہم اپنے دیگر غلام مصور بھائی کی طرف میں تو کی طرف ہم کو دوبارہ کچھ کچھ سلیکشن جو ہیں وہ ذہن بنایا ہے کہ جو ہماری تاریخ میں خصوصاً نوجوان میں ہی سمجھ پاؤں ان کے لیے بہت گولڈن چانس ہے کہ وہ ینگ جنریشن جو اس کی توجہ کہیں اور ہے بے ماضی کی ہسٹری سے ہماری جو اہم احتیاط ہیں ان سے ان اتنی معلومات نہیں ہے اور اہمیت بھی پتہ چل جائے گی ان کی کارنام بھی پتہ چل جائے گے اس سے آپ جو بیان کرتے ہیں آج کون سی شکتی اب دے کر رہے ہیں اس دنیا میں مسلمانوں میں جو اکثریت جن مقلدین کی ہے جی جو چار کی تقلید یہاں امام ام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی اور امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی عنما جی جی ان میں جو سب سے بڑی اکثریت ہے زیادہ یہ امام اعظم کے مقلدین کی ہے یعنی امام اعظم کے طریقے کار کے مطابق جو چلتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے بزرگانے دین علماء کرام جو گزرے ہیں الحمد للہ یہ تقلید انہوں نے اختیار کی ہے ہمارے, ہمارے خود داتا گنپکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی بھی حنفی گزرے تو کچھ ان کے متعلق میں مدنی پھول بیان کرتا ہوں تاکہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جو ہمارے امام ہیں ان کے متعلق کچھ مدنی پھول پہنچانا ہم شروع کریں آپ کوشش کیجئے گا زاہد بھائی جیسے مفتی صاحب سے رابطہ ہو جائے مفتی صاحب سے متعلق کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس تو جیسے مفتی صاحب سے رابطہ ہو جائے تو پھر ہم ان کو سوالات سنا کر مدنی چین کے ناظرین کو بھی آنر کرے گا اگر مدنی چین کے ناظرین بھی کچھ کال کرنا چاہیں ہمارے مدنی مذاکرے میں باپا کی آمد سے پہلے اور ہمارے اس حصے میں شامل ہونا چاہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں اچھا سولہ مقامات پر دارالمدینہ ہمیں بی مذاکرے میں اس ٹائم شرکت کریں گے ماشاء اللہ سیدہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کا نام مبارک نعمان اور ان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ ثابت یعنی نعمان بن ثابت آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور یہی آپ کی شہرت بھی آپ کے اسی سے ہے کہ امام اعظم سے بھی آپ کی شہرت ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی آپ کے اس نام سے بھی شوہرت ہے نیز یہ کہ آپ کا اصل نام عموماً ایک تعداد کو نہیں پتا ہوتا آپ کا جو بنیادی نام ہے وہ نعمان ہے اور اس کی بھی میں آپ کو ایک باہر بتاؤں نعمان کی ہاں کہ اس نام کی جو لطافت ہے لطف اس میں جو اسے بیان کیا حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمات نومان یہ لغت میں ڈکشنری میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جسم کی پوری مشینری کام کرتی ہے اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے محور اور عبادات اور معاملات کی تمام احکام کے لیے روح کی طرح ہے ایک تو یہ ہوا مزید, مزید فرماتے ہیں کہ نومان کے معنی سرخ اور خوشبودار گھاس کے بھی آتے ہیں چنانچہ آپ کے اجتہاد اور استمبات یعنی جو مسائل سے حدیث و قرآن و حدیث سے جو آپ نے مسائل کیا نکال نکالے کیا کہتے ہیں اس کو نکالے تو اس سے بھی فکر اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی ہے تو یوں نومان کے نام سے اس طرح کی وضاحت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے یعنی خود اس سے لگتا ہے کہ خود امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی کس قدر ان سے محبت اور لگاؤ تھا تبھی تو اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں اللہ आले پوری بلکہ حیات, حیات, سارا حیات سارا جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستر سین ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اسی سال کی عمر میں دو شعبان المعظم چودہ ایک سو پچاس سینیجری میں آپ نے وفات پائی بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک برکت لٹا رہا ہے آن اللہ جو اربا کہلاتے ہیں چار امام امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور امام امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ یہ چاروں امام برحق ہیں اور ان کے جو مقلدین ہیں اور جو مطلب یہ خوش عقیدہ کیونکہ یہ چاروں امام خوش عقیدہ گزرے ہیں تو مسائل میں جو اختلاف چلا ہے وہ تو یہ چاروں امام برحق ہیں ان کے ماننے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور لیکن ان چاروں امام میں جو بلند مرتبہ جس کو حاصل ہے وہ امام اعظم امام منیفا رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے اس کی ایک وجہ جو ہے نا بنیادی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں یعنی چاروں میں سے تابعی ہونے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے تابعی کی آس کرتا ہوں تابئی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو یہ تابعی کی تعریف ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہ مردوان سے ملاقات کا شرم حاصل کیا ہے اللہ اور با صاحبۂ کرام سے براہ راست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں سنا حضرت سیدہ وافیلہ بن اشکا رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے اپنے بھائی کی شماتت نہ کر کہ اللہ از وجل اس پر رحم کرے گا تجھے اس پر مبتلا کر دے گا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ شماتت کیا ہے تو یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسترد نہ کر hmm. یہ شمار کہلاتا ہے یعنی کسی کی مصیبت है. کو دیکھ کر اظہار مسترد کرنا یقینا یہ بھی ایک انتہائی کہتے ہیں کہ گناہ ایک بہت بڑا ایک بھی گناہ कبھی, ہے कبھی. اور بہت غلیز قسم کی, کی بیماری ہے اور گندی بیماری ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر مطلب کہ اس پر اظہار مسترد کرنا کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ hmm. بہت اچھا ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک مطلب جو بھی ہو اجازت شریکی کے ساتھ ہو اسی میں بہتری ہے اللہ تباء تعالیٰ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے حصہ وافر حصہ عطا فرمائے الحمد اللہ مفتی صاحب ہیں جی ہاں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے مفتی صاحب قریب آپ کے اچھے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ للہ اصل میں آپ شخصیت روزانہ لے کر چل رہے ہیں آپ جی تو کیا ہمارے قابرین ہیں اور ان کے بارے میں آگاہی ہے ساری مانوں کی حفاظت ہوتی ہے ماشاء اللہ جزاک کرنا ہاؤس کا بھی شکریہ اصل میں دو راتوں سے سوال جواب جب ہمارے چل رہے ہوتے ہیں تو میرے لیے سنت بھی اس وقت آن لائن ہو چکے ہوتے ہیں تو ایک ڈسٹربینس ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ ظاہر ایک شرعی احکام آپ بیان کریں اور اس میں ہم بیچ میں کوئی غر... او... تھوڑا سا وہ خلل آ جائے تو یہ درست نہیں ہوتا اس لیے آج ہم نے نیت کی کہ ہم پہلے سے ہی آپ سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں اللہ مفتی صاحب سوال آپ کی طرح براتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ میرا نام اشغر علی ہے اور میں اسلام سے بات کر رہا ہوں میں تین چار سال کا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہوئی ہے میری والدہ نے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے یہاں تک ہے کہ میں چھوٹا سا اپنا ایک بزنس کر رہا ہوں لیکن ایک دکان ہے ایک دکان میں تین پارٹس ہیں اور میں اپنے گھر کا اخراجات کا ہے میرے گھر کا ہے سب کچھ کر رہا ہوں اور میں زکاعت کے بارے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پہ زکاعت کتنی بنتی ہے اس چیز کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کافی عرصے سے یعنی کہ اکثر ہوں کہ میں زکات دوں یا زکات میرے پر کتنی بنتی ہے کتنی نہیں میں نے آج تک اپنی آمدنی کا اضافہ نہیں لگایا خدا کی رحمت ہے کہ مجھ پہ کتنا بھی کچھ ہوتا ہے اور میرے سارے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں میں نے کبھی اپنے یعنی کہ کاروبار میں اپنا حساب کتاب کبھی نہیں کیا کہ میں کتنی کام کما رہا ہوں کتنا نہیں کما رہا جو بھی کر رہا ہوں کسی کو کوئی امداد کرتا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں اور کسی کو میرے یعنی کہ امداد کی کرتا ہے یعنی کہ ڈار مانگتا ہے کچھ تو کو دے دیتا ہوں لیکن میں اس چیز میں اکثر دوں کہ مجھ پہ زکاعت وغیرہ ہو وہ کتنا ویسے میں شکا صاحب کرتا رہتا ہوں لیکن में کہتے ہیں کہ زکاط کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کا جی مفتی صاحب سوال آپ سمجھ گیا ہوں گے میں امید کرتا ہوں جی جی جی اس حوالے سے میں یہ اللہ تعالیٰ نے احکاس فرمایا اور خود انہوں نے اپنی قریبی کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس سے غریبوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں نے حساب نہیں لگایا لیکن اگر ان کی دکان اپنی ہوتی تو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سر مسئلے کا تعلق نہیں اس سے لیکن تین پارٹنر ہیں تین پارٹنر حساب تک آتے ہوں گے نا اور کچھ کچھ جو ہے وہ کلوزنگ ہوتی ہوں کسی نہ کسی مرحلے پر بکار نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مال تجارت ان کے پاس ہے ان کی دکان میں جو کچھ بتنے کا سامان ہے تو یہ اس کا حساب لگائیں ان کی ملکیت میں کتنا ہے ان کے پاس جو है सोना وہ کتنی ہے سونا کتنا ہے چاندی کتنی ہے پرائیوان کتنے ہے اور یہ چیزیں مل کر یا تنہا طور پر ساڑھے چاندی کی مقدار سے زیادہ ہو जाए तो باون سو کا چاندی کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو جائے تو سرکار انہوں کو نبھنی پڑے گی اور یہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ احساس پیدا ہوا ہے اب تک انہوں نے نہیں نکالی نہیں سوچا آپ پریکٹیکل میں نہیں رہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کسی نہ کوئی خیال ہی نہیں رہتا ہے حالانکہ دینی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اعلقات تو آج اگر یہ خیال پیدا ہوا ہے تھوڑی سی وہ ہمت کرے اور, اور لگائیں اور ممکن ہو تو آ, کسی عالم سے پوچھ کر مزید جو ہے وہ اپنا کام بتا کر تفصیل بتا کر اور معلومات پنڈی میں بھی موجود ہے تو وہاں جا کے بھی مزید ہی اپنے تشفیش کر سکتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے ویسے مفتی صاحب مسئلہ بیان کرتا چلوں مدیچر کہ ناظرین کے گائیڈ لائن کے لیے بھی کہ روزانہ اور ہمارے یہ ماشاءاللہ بدین اور وہاں کے بھی جو اسلامی بھائی ہیں شیخو پورا کے وہ بھی جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی مدی مذاکرے کا بھی آغاز بھی ہوا نہیں انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر سنت کی بھی تشیوری ہوگی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روزانہ رات آٹھ سے نو روزانہ رات آٹھ بجے سے نو بجے تک دارالفتا ال سنت کا جو نمبر مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے ابھی بھی اسکرین پر دکھا دیا جائے اس نمبر پر ہمارے دار الفتاح کے اسلامی موجود ہوتے ہیں بالخصوص آٹھ سے نو کے لیے ہم نے خاص ترکیب رکھی ہے روزانہ مفتی صاحب ہم نصاب بیان کرتے ہیں مدنی چینل پر کہ آج سونے اور چاندی کے حوالے سے کیا ریٹ ہوا اور اس کے حساب سے آج کا جو زکات کا نصاب ہے وہ کیا اماؤنٹ بنتی ہے یہ روزانہ میرے بیان سے پہلے جنت کا جو ہم وہ کامیابی کا راستہ جو ہے رات آٹھ بجے تقریبا ہوتا ہے تو وہ اس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہم نے موبائل اپنا فون نمبر بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ آپ زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کے متعلق آٹھ اور نو بجے کے درمیان فون کر کے اپنی زکوٰۃ کے متعلق معلومات ان نمبر پر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک سہولت موجود ہے دارالفتہ علیہ سنت کے حوالے سے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی اللہ کی اللہ تعالیٰ ان میں اور برکت عطا فارما ہمارے دارالفتہ علیہ سنت کے اسلامی بھائیوں میں اور یہ ماشاء رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرعی رہنمائی درست طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائیں میں مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے دیگر عاضرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم الحمدللہ مدنی مذاکرے سے پہلے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں جو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے ایم سی آر بھی ہے ہمارا پی سی آر بھی جہاں سے مدنی چینل کی نشریات چلائی جاتی ہیں اور یہاں پہلے سے پریپریشن کی جاتی ہے تیاری کی جاتی ہے مدنی مذاکرے کے حوالے سے دیگر سلسلوں کے حوالے سے ہم یہیں پر حاضر ہوتے ہیں کچھ تیاری کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہوتا ہے اور مندی چلنے کے ناظرین کے ساتھ ہم اپنی نشیات دے کر چل بھی رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی طرف سوال بڑھا رہا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور میرا پہلا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس پانچ توڑے نو مچھلی سونا موجود ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک لاکھ روپے کی کم و بیشی رقم ہے وہ بھی یعنی کہ ہم نے دوستوں کو دی ہوئی ہے ہمارے ضرور سے زائد فیس لیے جب دیوت فری لے لیں گے تو آیا اس پر ہماری زکاط بنتی ہے یا نہیں بنتی برے اس کے لیے ہماری اصلاح فرما دیں آپ سے جو انہوں نے مالیت بیان کی ہے پانچ چالیس اور کچھ زائد سونا اور ایک لاکھ روپیہ اگر ان کے اوپر قرضہ نہیں اور حاضرت اصل سے زائد ہے یہ چیزیں جیسا ایک لاکھ روپے کے بارے میں تو انہوں نے سلاحت کی یہ زائد ہے تو یقینی طور پر ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے اور اس کے بعد ڈھائی سو زکاط ہوگی جمع کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل مالیت کو سونے کی زکاط اگر سونے سے قیمت سے دینی ہے مالیت کو سے تقسیم کر دیا جائے تو ڈھائی فیصد نکل آتا ہے تو یہ ڈھائی فیصد ادا کر دیں اگر ان کو کر دو نہیں ہے اور ماشاء جی. اللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت را فرمائے مزید سوال ہیں احمد بھائی مفتی صاحب ایک سوال ہم آپ کی طرف اور بڑھاتے ہیں جی. نت نت نت نت شرافت علی گلڈ رحمت علی فول نگر جمبر اڈا سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ بیٹی کو کتنے سال تک دودھ پلانا چاہیے اور بیٹے کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بیٹے اور بیٹی کا کوئی فرض اسلام نے نہیں کیا کہ اس کو اتنے دودھ پلایا جائے اور اس کو اتنے عرصہ دودھ بلکہ ممکن یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی لڑکا ہو یا لڑکی ماں کو دو سال تک دودھ پلا سکتے ہیں دو سال سے پہلے کسی آربی کی وجہ سے اگر نہ پلایا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جب تک, تک ماں کے لیے ممکن ہو بہتر ہے کہ پلائے لیکن دو سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا آرام ہے ماں کا پلانا آرام ہے تو ماں بچے کو دو سال کے بعد نہیں پلا سکتی اس سے یہ سب صورت حال ہو اس کے مطابق بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب یہ آج کے ہمارے شعبے جو ہے وہ اس میں شعبۂ تعریف اور دارالمدینہ بھی ہے ایک سوال میں آپ کو چیک کرانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں کہ کیا صورت حال ہے اس کی آیا ہم اس کو یوں لے یا نہ لے تو نہیں دکھانا ہمارے ان کے لیے تو مدنی پھول میں یہ اور ساری دنیا کے مدنی چینل کے ناظرین جو ان کے لیے یہی عرض کروں گا کبھی کبھی تصور جماتا ہوں تو بڑا یعنی ذوق قبضہ محسوس ہوتا ہے مثال کے طور پر یعنی اگر ہمیں کہا جائے کہ بخاری شریف ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھنی ہے یا فلاں کتاب ہے وہ انہی بزرگ سے پڑھنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے جنہوں نے وہ لکھی ہے آپ مطلب؟ فتح و رض شریف حضرت سے پڑھنا کیا بات ہے اور فتح و امجدیہ مولانا امجد علی آدمی بحر شریعت مولانا حمزد علی آدمی علی رحمت عمد سے پڑھنا عمد عمد عمد عمد تو کیسا یعنی کہ آپ دیکھیں نا آپ کا چہرہ کیسا کھل گیا اور تصور سے کیسا ماشاء اللہ اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے کہ جس نے اتنی پیاری پیاری تحریرات لکھی ہیں اتنی پر اثر تحریرات لکھی ہیں فیضان سننا جس کی زبان زد عام ہے اتنی زیادہ جس سوال کے بارے میں اثر آ گئے میں غلام رسم بھائی کے خامس آ گئے تو میں سوال جیسے آپ نے دیکھا اس میں یہ بھی ایک ذہن میں آ رہا تھا یوں بھی لیا جائے کہ دینی استاد اور دینی شاگرد کا بھی اس میں وہ بنتا ہے نا کہ استاد کو شاگرد اور شاگرد کے استاد کی بھی ایک بات بیان کی گئی دیکھا مدری مذاکرے کی ایک اپنی خصوصیت ہے امیر علیہ سنت ایک سوال کو لیتے ہیں اور پھر اس کے ذمن میں بہت سارے اس کے جو پہلو ہوتے ہیں اس کو لے کر بیان کرتے ہیں اور قریباً ایک سوال معاشرے کے کئی افراد کو کفایت کر جاتا ہے الحمد للہ دارالمدینہ والے بھی تیار رہے مدری منع بھی تیار رہے سوال آتے ہیں دار المدین دار المدینہ کے مدری منع بھی تیار رہے اور ساری مجلس تیار ہو جائے اب پتا نہیں مجلس مقامات پر الحمد للہ دار المدینہ دیکھے تجید و تک پھر ہم مقام بتائیں گے آپ دارالدینہ دار ہو چکے ہیں نیلے جھنڈا یہ سب کس کے پاس زیادہ ہے نیلے جھنڈے کس کے پاس زیادہ ہیں نہیں <سؤال> وہ وہاں تو نظر نہیں آ رہے بدیل میں شاید یہ یہ ہلانا شروع ہوگا گیا شیخو پورا والے نہیں نہیں ہلا سکتے آپ کو کلو اختیارات ابھی کوئی بیان نہیں چل رہا ابھی اب اختیارات پورے پورے شیخو پورا میں تو بھی جھنڈے نظر آ رہے ہیں بدین میں جھنڈے نظر نہیں آ رہے اب بھائی بدین ہے سب کیا اگلی مرتبہ بھی بہن آئے گی تو جھنڈے ہوں گے وہ میں دیکھیے ابھی آپ نے شروع سے سمجھا دیے ہو سکتا ہے کہیں سے انتظام ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے سب ہم آج امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعلق کچھ سن رہے تھے ایک مرتبہ ہارون رشید نے حضرت سیدنا امام ابو یوسف رشمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رشمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوساف بیان کیجیے ان کی خصوصیات یہ کیسے تھے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے فرمایا امام اعظم محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے محارم حرام کاموں سے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرام جو چیزیں تھیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس سے شدید اجتناب کرتے تھے یعنی سختی کے ساتھ اس سے بچتے تھے بلا علم بلا علم دین بلا علم دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے کہ بلا عطل دین, دان دان دین دان میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے وہ اللہ تعالی کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے اکثر خاموش رہتے اور مسائل دینیا میں غور و فکر کرتے رہتے اتنے عظیم علم کے باوجود بےحد سادہ اور منکسر المزاد تھے آجزیو اور انکساری کے پیکر تھے جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو اختیاط فرماتے نہ کسی شخص سے تما کرتے یعنی لالچ کرتے نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے ہارونشی سنتے ہی کہنے لگے صالحین کے اخلاق ایسے ہی, ہی ہوتے پھر اس نے کاتب کو ان استاد کے لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے سے فرمایا ان استاد کو یاد کر لو یہ ہے باپ کی بیٹے کو نصیحت کہ جب ایک نیک پرہزگار اور پابند شریع شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ان کے استاد یہ تھے تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس کو یاد کر لو تم نے ایسا بننا ہے ایک کاش کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو درست نصیحت کرنے کی توفیق توفیقہ ہو جائے آمین خالی ایک ہی رٹ ہے پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ یہ کرو وہ کرو بیٹا متقی کیسے بنے بیٹا پرہیزگار کیسے بنے بیٹا نمازی کیسے بنے بیٹا علم و عمل کا پیکر کیسے بنے اس معاملے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے او کو سمجھنے اور ان سے مزید محبت کرنے کی توحفی کا طافرنا کا توحفہ تیار رکھا ہوا ہے جی کیا بات ہے آواز تو ابھی نہیں رہی وغیرہ ابھی ابھی تیار ہوں گے ایسا اچھا یوں تو چلے دکھائیں گے ان شاء مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہمارے وہ ہم نے وہ نکالے ہیں اعتقاف کے حوالے سے جی تاثرات تاثرات بالکل اگر وہ بھی دکھا دیے جائیں بالکل انشاء آن اللہ عز اللہ یہ تھے نا جی جی جی سو جی جی چلائیں جی, جی اچھا ٹھیک ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جی جی سپلے ادھر آئے تو ہمیں بہت سکون پہنچا ہمیں بہت اطمینان سے ہم رہ رہے ہیں ہر لحاظ سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے ادھر ہم دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آپ آگے بھی سیکھنا ہے مجھے کی زیادہ ہوئی ہے اور الحمدللہ مدنی مذاکرہ میں بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں مکمل داڑھی کی بھی ان شاء اللہ نیت ہے مدنی ہولی کی امام شریف کی بھی نیت ہے ویسے میں نے اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ وہاں بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے یہاں کا دیکھا باقی ہر بات سچ اچھا ثابت ہوئی تو ان یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ملے گا بھی مدنی مذاکرہ وغیرہ سننے کسی عادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ بابا کی بارگاہ اندر آ گئے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور سیکھ بھی چکا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ دن بعد بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تیس دن کا احتجاج میں ابھی ہم آئے ہوئے ہیں موروں سے کمو بیش تیس اسلامی بھائی اب محرم الحرام میں امام حسن حسین کے سارے سواب کے لیے بارہ ماہ کے قافلے میں جاؤں گا فیضانے میں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایک سے دو دن کے اندر اور ابھی اٹھائیس انتیس دن باقی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ادھر نیت ان چاند رات کو جو ہے بارہ دن کے قافلے پہ نیت ہے فیضان جاری رہے گا ماشاءاللہ اللہ یہ تو ہم سیتا چیتا متقفین کے کچھ آپ کو جذبات اور تاثرات بتا رہے ہیں الحمدللہ للہ فیضان مدینہ میں تو متقفین کی بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ کی غروب احمد ہے ذرا فیضان مدینہ کے متفقین کے مناظر بھی دکھا دیجئے دیجیے ڈائریکٹر صاحب جی جی جی یہ فیضان مدینہ کے متقفین ہیں ماشاءاللہ ہمارا بھی سسٹم سے سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں امیر علیہ سنت کی ہم اللہ کی رحمت سے زیارت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے یہ اجتماع ہے یا احتکاف ہے یہ ہے آج صبح کیسے آئے گا دو تیسری رات ہے ہو گیا بھی دعوت اسلامی کا جتما یہ اتکاف ہے ماشاء اللہ اور کروڑوں کروڑوں رحمت ہو امیر علیہ سنت پر اتنا پیارا ذہن دیا ایک اکیلے چکاف کیا تھا میرے فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں آپ کی سنیے اور ہمارے جو بدین کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی سنیں اور ہمارے جو شیخو پورا کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی سنیں میں شیخو والوں بدین والوں سن لو اور ہمارے بدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی سنیں کہ الحمد للہ یہ مدنی ماحول کی بہت بڑی برکت ہے اکیلے اتقاف کیا تھا ملے سنت نور مسجد میں تنہ تنا جو آپ ارتقاف کی اپنی اتکاف کے حوالے سے جو تاریخ بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور جب مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے گزارا ابھی میں انیس سو اکیانوے میں آخری عشرے کا اتفاق کیا تھا تو غالباً کو ساڑھے چار سو یا پانچ سو کے آس پاس شاید بہت تکلیف تھے اچھا اچھا ماشاء اللہ یہ باپا باپا کیا باندھ رہے ہیں آپ امامہ شریف تو یوں نہیں باندھے آپ کی آواز باپا کی آواز بھی ہم کو سنائی اچھا ٹھیک ہے ابھی تو مجھ سے بات ہوئی تھی انشاء اللہ ہم امی نے سننے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا باندھ رہے ہیں آپ نے کیا باندھا ہے اور کیوں باندھا ہے صحیح سر بند سر <تصفح> <تر> بند یہ <تصفح> yeah. ہاں تیل لگائے گا جب تو سربند باندھنا سنت ہے باندھ لیا جائے اس کے اوپر بھی ٹوپی آپ نے یہ آج نیا سوٹ پینا ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے آپ کو نیا لگ رہا ہے نیا نہیں البتہ دھلا ہوا ہے لیکن کی وجہ آج آج یوم میں شبے شب وشالے خاتون جنت دیدی فاطمہ زہرا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تو یہ جو بزرگوں کے عرص ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے وہ عید ہوتے ہیں عرس ان کے یہ ان کی عرس کی شب ہے اور میں انشاءاللہ شاء اللہ بھی ابھی اور کچھ اور بھی پہنوں گا سبحان اللہ اللہ اللہ بڑی راتوں کو خاص خاص پہنتا ہوں موقع پہ یہ اپنے اہتمام کے لیے اللہ جمیل و یحب الجمال سبحان اللہ, اللہ اللہ جمیل ہے جمال کو پسند فرماتا اللہ تو ویسے ہماری تو آج کل روز بڑی راتیں تو آج اللہ تو اللہ خاتون اللہ جنت اور ساتھ میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان رحمت الحنان کا یوم عرسے تین رمضان بابا امام شریف آپ بھی آج شریف آپ نے جس انداز سے باندھا اس انداز سے باندھنے پر کوئی ترغیب موجود ہے یہ اگر آپ مدینہ ڈائری دیکھا کریں گے نا یہ مدینہ ڈائری میں تو آپ کو یہ مدنی چینل اور بیانات کے لیے بھی وہ موضوع مل جائے گا جیسے آج امام اعظم کا بیان ہوا مرقبہ لیکن آج یہ دو عرف تھے Allah Allah اب ان کا تذکر آپ نے کیا نہیں کیا آپ کو بابا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کی مطلب وہ اندازہ ہو گیا تھا ان اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرے میں ان کا ذکر مبارک ہوگا اللہ کی رحمت سے بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی کیا تھا کیا؟ نہیں, نہیں. ان شاء اللہ مدنی مذاکرے میں ہوگا ان اللہ تعالیٰ ابھی میں نے یہ بابا یہ ہو چکا ہے شرو گیا ہے کے ذکر مبارک میری وہ توجہ دلائی بابا کی شہزادی سم کو پیار ہے ان شاء اللہ اپنا بیڑا ان کی منقبت بھی آج مندی چینل پر چلی ہے شہزادہ بلال کی آواز منقبت جی ہاں میں نے سنی ہے باقاعدہ ان کی منقبت بہت پیاری منقبت شہزادے حضور نے پڑھی ہے شہزادہ بلال نے تو اگر کوئی منقبا تیار رکھیے گا خاتون جنت اللہ تعالیٰ آپ یہاں اگر ہمیں دے دیجئے صلو اللہ اللہ الحبیب دیجیے محمد پپا آپ کے شیخو پورا والے بدین والے نیلے نیلے جھنڈے لے کر اس وقت اجتماع گام میں دونوں طرف نیلے جھنڈے باپا سبحان اللہ یہاں نیلے جھنڈے والوں کو دکھائے آپ اللہ ایک طرف, بپا, اللہ ایک اللہ طرف خوبورا, جنڈے. اللہ, باپا سب ہے, اللہ اور جنڈے بھی ہیں شیک پورا بدین والے غوثیہ جھنڈے ہیں ماشاءاللہ اللہ مگر آج آہ, نہیں آج نہیں کل کل رات کو میں نے نیت کی ہے کہ میری برادری سے وہ مدنی کسوٹی so کی برادری ترکیب ہو بڑھا میری برادری بزرگ, بزرگ بزرگوں کا بزرگوں کا مدنی مدنی کسوٹی بزرگوں کی ان so شاء نیت کی ہے 63 سال سے اوپر کی عمر کے وہ بزرگ جو پچھلے سال بھی احتکاب میں فیضان مدینہ میں تھے پورے مہینے کے ان کو چھاٹ کے ان شاء اللہ پچھلے سال یا پچھلے کئی سال ایک نے نہیں آج اسی سال ایک کم اسی سال کے مزدور نے بتایا کہ میں تو مطلب سیونٹی نائن اناسی سال کی عمر ہے اور پانچ سال کا احتکاب کر رہا ہوں مخلوق میں ماشاء اللہ متاثر کن ہے ان نوجوانوں کو اس میں بڑی عبرت ہے جو احتکاب سے گھبراتے کہ مسجد میں کیسے وقت گزرے گا دس یہ تیس دن کیسے گزارتے وہ بھی بڑھاپے میں بپا مدنی کسوٹی آ رہے ہیں بپا ابھی آپ نیتیں کریں گے انشاءاللہ شا ڈوگرا شیخو پورا میرے پاس جو لکھا ہوا خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورا پاک واری سے کا بھی نا جو میرے پاس لکھا ہوا نہیں بھائی نے کہا بھی نہیں بھائی یہ ضلع شیخو پورا ہے نا نہیں بھائی ضلع شیخو پورا ہے نا خان کا डोगरा آپ کی آواز مجھے خان کا ڈوگرا او اور ضلع شیخو پورا جی خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورا پاک وارثی کا بھی نا جی پاک وارثی کا بھی نا ماشاء اللہ ہاں صحیح ہے کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آج ہمارے ایک ونڈو میں پاپا آ رہے ہوں گے دوسری ونڈو میں بھی پاپا ہی آ رہے ہوں گے چلے دکھائیں کنٹینیو ہے سر جس پلیز یہاں آ کر واقعی وہ آتا کچھ اور دکھا دیا آپ نے تھوڑا بہت غلط ہو جاتا ہے براہ راست ٹرانسمیشن میں بھی تھوڑا بہت نہیں ہونا چاہیے تھا باقی آگے بھی ہو جاتا ہے نہیں ہو گیا ہوگ ہو گیا ہو گیا ہو گیا یس پلیئر الحمدللہ للہ ازل امتی مسلمہ کو رشد و ہدایت کی راہوں پر گامزن دکھنے اور ان کے قلب و ذہن کو علم دین کی روشنی سے منور کرنے کی سائی لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحری دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مختب مدینہ شب و روز اپنے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے اسی مبارک روش کو جاری رکھتے ہوئے مختبق مدینہ قرض رہا ہے ماہ سیام کی راحتوں کو دوبالا اور پیش کر رہا ہے ہر خاص و عام کے لیے بسلسلہ جشن ولادت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بڑکاتحم العالیہ کے پر مسرت موقع پر ڈی وی ڈی بنام سیدی اطار جس میں ہے موجود عاشق عال رسول کے لیے پاروف امیر اہل سنت دامت بڑکا العالیہ العلیہ جب پاکستان ماڑی سے وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے علماء اہل سنت کے تاثرات مشدد کامل کے حوالے سے فتح رضبیہ کے جزیات کے علاوہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کے دس منافع پاپ ہم چارہ رتیہ سیدی دیہ تارا سی دیا تارا دیا تارا پالو سو میں دی نکھ نکھ نقل جایا گرشاری تار وا تیرا کرم ہے سات بت کیا, کیا ہے پیاری پیاری پیار پیار ش نے برادت امیر اہل سنت دامد برادل عالیہ کی خوشی میں پانچ رمضان المبارک چودہ سو پینتیس سے کو اپنے قریبی مکھ المدینہ سے ستر روپے ہدیے پر طلب کریں اپنے عزیز و اقارد کو تو فٹل پیش کریں اور دوسروں کو بھی اس سے استفادے کی ترغیب دلائیں کیا بات ہے ایسا آپ سے اگر کچھ ہم پوچھنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ اجتماعی طور پر تین سوالات چلائیں گے ایک ساتھ مجھ سے سوالات چلائیں آپ سے کرائیں گے آپ ان شاء انشاءاللہ ملتے جلتے ہوں گے چلے اللہ خیر کرے چلیے بھائی ویڈیو تین ایک ساتھ ہے سٹینڈ پر رہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے سب سے ادنا جنتی کو کتنی ہوریں ملیں گی اور وہ کیسی ہوں گی یہ میرا سوال ہے روزے میں تیل لگا سکتے ہیں نفن کاٹ سکتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھے یہ سوالات آپ نے جب منزی مذاکرہ ہونے والا ہے ایسا ابھی پاپا پپا تشریف لائیں گے اس وقت تک ہم مدری پھول آپ سے لے لیں گے پھر پاپا تشریف لائیں گے پاپا سے مدری پھول لیں گے ابھی سوال میں آپ کے بھی ذہن میں تھا کیا وہ سوال یعنی کسی کی ترغیب میرا پرسنل سوال تھا نہیں کہ یعنی کبھی تو بہت آپٹومسٹک باتیں کرتے ہیں بہت پر امید اور ترغیب والی باتیں ہوتی ہیں اور پھر بھی یعنی تو یہ اتنا مدنی ماحول میں اتنا رونا اتنا دھونا اتنا گریہ اتنا چار سوال ہو گئے تو باپا کی آمد ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ دو سوال آتے ہیں یہ باپا سے کر لیتے ہیں پہلا سوال جو آپ نے جو آنر کیا ہے شاید اسی میں ہی ہمارا وہ ہو جائے گا باپا کی آمد ہو جائے گی اللہ نے چاہ تو دوبارہ مکتب میں چلے گئے ہم دار الفے ہم دار المدینہ والے سوال کریں گے باب باب باب باپا سے تو اب مس... اے... یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کے لیے میرا ناقد مشورہ یہ مجمع ہے مجمع کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے یہی اس... اسی طرح کا سوال تھا ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور, اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے یہ دعا بھی یاد کر لیجئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی ایک قلبوں کو پھیرنے والے مجھے دین پر ثابت رکھ ثبت قلبی علی دینی میرے قلب کو دین پر ثابت رکھ کہ فتنوں کا دور ہے بڑی بے باکی کا دور ہے طرح طرح کے لوگ مطلب کہ وہ جملے بکتے رہتے ہیں جب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا سے کیا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے نیز یہ کہ ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے کہ ایک کامل مرشید اس کی برکت سے بھی ایمان کی سلامتی کا تحفہ نصیب ہونے کی بشارتیں ہوتی ہیں <intent> کہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں ان کی برکتیں ان کی فیوزات جب ہمارے اپنے معاملے میں شامل ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اس سے ہمیں بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کر و احمد یہ مشاہدے کی بات ہے اور جو کسی بھی پیر کامل سے بیت ہوتے ہیں جیسے انہی پیر کامل میں ایک ذات ہمارے امیر السنت کی ذات بھی ہے تو جو بھی پیر کامل سے بیت ہوتے ہیں پیر کامل کے لیے یہ ہے کہ اس کی چار شرطیں ہوتی ہیں پیر کامل کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ عالم ہو دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو تیسری شرط ہوتی ہے کہ فاسی کے معلن نہ ہو اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو اور چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم سے تسلسل کے ساتھ ملتا ہو کہیں بھی منقطع نہ ہوتا ہو کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہ ہوتا ہو تو یہ چار شرائط ہوتی ہیں پیر کامل کے لیے تو جب پیر کامل ملے تو اس سے بیت کر لینا چاہیے اور پھر پیر کامل کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن دور دراز رہنے والے یا مطلب دور جو قریب ہی رہ سکتے ہیں وہ اس طرح خدمتیں نہیں بجا لاتے یعنی ان کے لیے مواقع ہوتے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کے اطاعت کی طرف بڑھیں اور ہمیں ہمارا کامل پیر ہمیں جن اچھے اور نیک اعمال کی ترغیب دلاتا ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے لیکن اس سے پیر مرشید کے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں کیونکہ پیر چلاتا ہے شریعت پر اور جب بندہ شریعت پر چلتا ہے اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر قدرتی طور پر ایک کرم کے اور انعام کے دروازے کھلتے ہیں جس کی برکتوں کو وہ خود اپنے وجود پر اور اپنے شب و روز پر ظاہر ہوتا محسوس کرتا ہے تو یہ تو پیر بنانے کی بنیادی ایک مقصد بھی ہے کہ ایمان کی سلامتی بھی ہو دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی پیر و مرشید کی برکتوں سے ہمیں نصیب ہوں تو ایمان کی سلامتی کے لیے جو بنیادی چیز جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے مندی چنگ کے ناظرین کو عرض کر دی جو ساحل محترم نے جو سوال کیا اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور نیک امال کرتے رہیں اور ان نیک امال اور ان کوششوں میں ایمان کی سلامتی کی کامل پیر اختیار کرنا بھی ہے سمح سمح روزے, روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں تیل لگا سکتے ہیں روزے, روزے, روزے میں ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور روزے میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم ہُسول ہُ عالم اضرب اجلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے غلام رسول بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ سوال ایسا تھا کہ رونے وغیرہ کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا میرے سامنے ایک واقعہ ہے جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے تحت امیر سنت ماشاءاللہ اس مقام تک پہنچ چکے جہاں سے آپ نے مدی مذاکرہ کرنا ہوتا ہے یہ سور مدی جائے کہ ناظرین آپ متقفین کی ایک بہت بڑی تعداد جو فیضان مدینہ میں موجود ہے ابھی آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں سل حبیب صلی اللہ محمت باپا آپ مدنی مذاکرے کا آغاز کر لیں اکایت ان شاء اللہ ہم کل بیان کر لیں گے باپا کو آواز ہماری اب ہم میں کہہ رہا مدنی مزاح اچھا ٹھیک ہے تو میں بھی رکایت بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے رونے کے حوالے سے اسلام بھائی نے سوال کیا کہ تو میرے سامنے ایک بڑی پیاری اور پور مغز حکایت ہے ان سے تبارک و تعالی اس کی جو رکت ہے رونا ہے اللہ کے حضور گریا و ہے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا حضرت سیدہ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابودنیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شخص کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح صادق تک نوافل ادا فرمایا کرتے تھے پھر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر و قطار روتے اور آپ کے بھائی اپنے خجرے میں بیٹھ کر روتے تھے آپ کی والدہ محترمہ دن رات خوف خدا کے سبب روتی رہتی تھی پھر ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد آپ کے بھائی حضرت سعیدنا علی بن صالح کا انتقال ہوا ان کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے <تصفح> خواب میں آپ کو دیکھ کر آپ کی والدہ کے مطالبہ پوچھا گیا درشاد فرمایا خوف خدا میں ہمیشہ رونے کے سبب اللہ تعالی نے انہیں ابدی عطا فرمایا ہے باقی رہنے والا پھر آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا وہ بھی خیریت سے ہیں اور جو خود آپ کے متعلق پوچھا گیا تو یہ فرماتے ہوئے چلے گئے ہم تو صرف اللہ کے افو و کرم پر بھروسہ رکھتے تھے تو یوں والدہ ماجدہ کے حوالے سے جیسے کہ ہوا کہ رونا کام آ تو ایسے بہت سارے حکایتیں واقعات ملتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یا اللہ کے حضور اشک باری کرتے گری بازاری کرتے اور روتے تھے تو دعوت اسلامی کے مدعی ماحول میں بھی ماشاءاللہ اللہ اس طرح ایک مطلب ایک, ایک پورے کا پورا ماحول ہے ظاہر ہے کہ مطلب کہ کوئی کہا لگانے کی کہیں فضیلت اچھا آپ یہ کہ کہیں کہا لگانے کی فضیلت ہم نے پڑی ہے امید نے سنت ایک دفعہ ہمارے بڑی پیاری ایک توجہ دلائی تھی کہ عام آدمی بھی کوئی شخص جیسے کہاکا لگاتا ہو یوں ہنسی مذاق ہو یہ ساری اس طرح کی کرتا ہو لوگ عموماً اس سے متاثر نہیں ہوتے اس کی کوئی عقیدت دل میں نہیں بیٹھتی البتہ اگر آپ کسی کو خوف خدا سے روتا ہوا دیکھیں گے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اس کی محبت اور عقیدت پیدا ہوگی اور آپ اقدیت مائل ہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رونے کی تو حدیثوں میں فضیلتیں موجود ہیں اور مطلب آپ دیکھیے تو یہ تو ایک بہت مقدس اور ایک مبارک عمل ہے اللہ تعالیٰ جس کو رونا نصیب فرماتے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک سرات فرمائیے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے یعنی اس طرح کی رقط قلبی اگر تمہیں نہیں مل رہی تمہیں رونا نہیں آ رہا تو اس رونے نہ آنے پر رو کہ رونا نہ آنا بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس پر رونا چاہیے تو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں جی ماشاء اللہ جزاک اللہ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں مدینہ کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے اس کے لیے یقیناً کچھ مدنی پھول ہمیں مدی مذاکرے میں بیان کیے جاتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو کھانے پینے کی حوت سے بچا لیں اور خواہش سے کم کھائیں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کریں اور خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کریں تو اس سے بھی سوز دقت قلبی اور اس طرح کی کیفیات پانے کی صورتیں بنتی ہیں اور اخروی معاملات میں قبر و حشر کے معاملات میں غور و خوض کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں بھی غور و خوض کرنے سے اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہے اس معاملے میں بھی انسان کے دردر دقت قلبی اور سوز و اداس پیدا ہوتا ہے آئیے چلتے مزید مدی, مدی چرکۂ نازر حمیر سنت کی طرف ان شاء مدری مذاکرے میں سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں کہ ملے سننے سے جو سوال پوچھے جائیں گے آپ اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے صلو صلو اللہ الحبیب اللہ سل